بسم اللہ رحیم اللّہ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختلف حضرت احسا کے نئے میں جو تمام خران عزیز کو اور باقی تمام سا سامعین کو سلام رس کرتا ہوں اس مقدس صبح میں رب الاول کی پہلی تاریخ کو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں درود شریف پیش کرتا ہوں اللہم صلی علی علیہ محمد علیہ محمد اور ہمارا سلسلہ در فیق اللہ باب نمبر فک بابِ صلاح درس نمبر سات آپ حضرات کے حضور میں پہنچا رہا ہوں صفح نمبر تیس پہ ہے اور ساتر نمبر ستر نمبر ایک نمبر نو سے شروع ہو رہا ہے <تصفح> اس میں نے ماسکی قضا کے حوالے سے مختلف صورتیں بیان فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں و و تفیہ اگر آپ کے لیے وقت مشتبہ ہوا ہے یعنی پتہ نہیں چلا وقت داخل ہوا ہے نہیں ہوا ہے وقت ختم ہوا ہے وقت باقی ہے کسی نماز کا صبح نماز ابھی باقی ہے یا ختم ہوا ہے جہاز و کی نماز باقی ہے ختم ہوا عشا عرب کی نماز کا وقت ختم ہوا ہے یا باقی اس میں آپ کو شک ہوئی وجتبا القت وقت مشتبہ ہوا مسلیہ تفیح ہیں لیکن آپ نے اسی مشتبہ وقت کے اندر نماز پڑھ لیا اس کے بعد سب متبعہ یا نا پھر آپ پر واضح ہو گیا بعد میں انواع کا فل یہ کہ آپ کی یہ نماز وقت کے اندر واقع ہو چکے تھے ہاں جب آپ نے صحیح وقت پر پڑھ لیا تھا پہلے گھڑی نہیں تھا تو آپ نے ایسے اندازے سے پڑھ لیا گاڑی ملا یا پہلے سورج دو بادل تھا بس وہ سورج کا اندازہ نہیں ہوا بعد میں سورج بادل ہٹ گیا پتہ چلا تو پھر واضح ہو گیا آپ کے لیے کہ نماز اپنے وقت کے اندر پڑھ لیا ہے انوقات یہ کہ واقع ہو چکے نماز فی وقت کے اندر اور نماز صحیح ٹیم پہ پڑھ لیا ہے ادا ہوئی ہے یہ پتہ چلا اوباد ہو یا پتہ چلا نماز جو ہے وقت کے گزر جانے کے بعد پڑھی ہے یا آپ یوں سمجھو آپ نے قضا کے طور پر پڑھ لیا ہے تو دونوں صورتوں میں جو ہے فلا کا لے کا آپ کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے کیونکہ ٹیم کے اندر ہو گیا تو الحمدللہ للہ نورا نوران اگر ٹیم گزارنے کے بعد پڑھ لیا تو آپ نے گویا کہ اپنی نماز کو قضا کے طور پر پڑھ لیا آپ کی نماز پوری ہو گئی دوبارہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت آپ نہیں لیکن وہ ان وقت اگر آپ کو پتہ چل گیا بھائی میری نماز تو وقت سے پہلے ہو چکے ہیں وہ ان وقت اگر وہ آخر ہو چکے تھے بعد میں حالت پتہ چلنے کے بعد قبل الوقت تھی نماز کے وقت آنے سے پہلے آپ نے پڑھ گیا زور کے بعد ابھی ہوا ہی نہیں تھا آپ نے زور پڑھ لیا تھا مغرب عشاء کے بعد ہوا ہی نہیں تھا غرب کے بعد حسن آپ نے پڑھ لیا جی صبح کا ابھی صبح طلوع ہی نہیں ہوا تھا صبح صادق آپ نے پڑھ لیا اس چیز کا پتہ چل جائے اگر واقع ہو جائے قبل الوات وقت سے پہلے تو پھر وہ تو پھر تو اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے اگر ٹیم ہے تو ادا ان ادا کی صورت میں اور اگر ٹیم گزرنے کے بعد پتہ چل گیا بھائی میں نے تو نماز وقت سے پہلے پڑھ پہ لیا تھا تو پھر اب قضاء قزا کی صورت میں آپ کو پڑھنا پڑے گا کیونکہ آپ نے نماز کو وقت سے پہلے پڑھ پہ لیا ہے تو وقت سے پہلے پڑھنا کوئی بھی نماز سے انجاز سے نہیں ہے جب تک اس کا وقت داخل نہ ہو حکم تو وقت کے اندر پڑھنا واجب ہے جیسا آپ نے پہلے شروع کیا تو میں پڑھ لیا اللہ نے فرمایا ہم نے نماز کو مومنوں پر وقت کے اندر فرض کیا لیکن اگر کبھی مجبوری سے وقت میں نہیں پڑھ سکا تو بعد میں پڑھیں تو قضا ہوگا بعد میں قضا تو طور پہ پڑھیں گے لیکن وقت سے پہلے پڑھنے کے قسط میں گنجائش نہیں ہے اگر آپ نے وقت سے پہلے غلطی سے پڑھا یا جان بوجھ کے پڑھا تو دونوں صدر میں وہ نماز نماز نہیں ہوتی اس کا آپ کو بعد میں قزاً یا ادان پڑھنا ضروری ہے. آخر فرماتے ہیں جب آپ کی نمازیں کوئی بھی نماز قضا ہو جائے تو قضا نمازوں کو فرماتے ہیں اس کو قضا کو پڑھنے میں کوئی بھی نماز قضا اس کو پڑھنے میں فرماتے ہیں جتنا ہو سکے جلدی کرے اور قضا نماز کو وقت نماز پر مقدم کرنا اگر وقت نماز کے لیے اگر وقت موجود ہو مثلاً آپ کے مغرب اعشاء کی نماز آپ کی قضا ہو گئی ہاں جی صبح صادق ہو گیا ابھی تک آپ نے نہیں پڑھے تھے اب صبح صادق کے اذان ہو گئے اذان ہونے کے بعد فرماتے ہیں حکم یہ ہی ہے اگر آپ کے پاس فرصت اور صبح کی نماز کے لیے ٹائم ہے تو صبح صادق ابھی ہوا ہے کون صبح کے صبح کی نماز کے لیے ایک گھنٹہ تو آپ کے بعد ٹیم ہے تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں آپ پہلے مغرب اور کی نماز پڑھیں صبح کا اذان ہو چکا ہے اس کے بعد پھر صبح کی نماز پڑھ لیں ماتیں اگر آپ کے بعد جو ہے صبح کی نماز کو پہلے پڑھیں چونکہ آپ صبح کی نماز کے لیے ٹیم ہے لیکن اگر صبح کی نماز کے لیے ٹیم ہے آخری وقت میں آپ نے جو آپ کے آن جاگیں تو اس میں پہلے اگر وقت کم ہو تو پہلے فرس نماز کو وقت کی نماز کو پڑھ لیں یوں سمجھا بھی ہوئے مجمس صبح کی نماز کو پڑھیں پھر اس کے بعد مارے میں عشاء کی نماز کو قضا کریں لیکن اس سے زیادہ جو ہے تاخیر نہ کریں ہفتوں مہینوں سالوں بعد میں پڑھنے کے لیے نہ رکھیں اسی دن بھی اگر ہو سکے تو آنے والی نماز سے پہل نہیں پڑیں ہاں جی اور اگر عالم عالیہ نئے تازہ نماز سے پہل اگر نہیں اس نماز کی فوراً بعد ہر صورت میں پڑھیں اور قضا پہ قضا اپنے گردن پہ جمع کرتے ہوئے نہ چلیں تو مجھے وہی ہم بگی چاہیے بند امین کو ان ہوا ہاں جی جلد پہل کریں جلدی کریں سبقت کریں الہ ضائع الفاظ فوج شدہ نمازوں کو قضا کرنے میں اور وہ تقدمہ ہاں اور اس کو مقدم کریں یعنی قزا نماز کو پہلے پڑھیں اللہ حاضر حاضرت وقت نماز پر وحد کی ادا والے نماز پر قزا نماز کو مقدم کریں قزا کو پہلے پڑھیں لیکن ایک شرط ہے لم یزک اگر تنگ نہ ہو وحت الحاضرت وحد کی نماز پڑھیں لیکن اگر آپ کے پاس وقت تانگ نہ ہو تو اگر وقت نماز کے لیے وقت تنگ ہے تو اس سب پہلے وقت نماز کو پڑھیں گے پھر قزاق ہو اس کے بعد پڑھیں گے لیکن اگر واقعی نماز کے لیے کا کافی ہے تو پھر پہلے آپ واقعی نماز مثلاً آپ نے صبح کی نماز آپ کو قزا ہو گئی تو ظہر کی نماز کے ٹائم پہنچ گیا تو پہلے صبح کی نماز پڑھو پھر ظہر کی, کی نماز کا ٹائم پڑھو کیونکہ ابھی ٹیم کافی ہے تو اس اس طرح پڑھیں اس طرح ظہر عاصر کی نماز قضا ہو گئی تو پھر لے جو ہیں آپ میں پہلے جو ہے آپ پہلے ظہور عاصر کی نماز پڑھو غرب کے ٹائم پہ پھر غرب کی اور غرب کی نماز کے ہے تو معذور عاصر کو پہلے پڑھو پھر کو میں پڑھو. یہ حکم اس طرح مارب اشاء قضا ہو جائے تو صبح کی نماز سے پہلے آپ مار بشاہ کی قضا کو پڑھو اور صبح کی نماز سے لے پھر صبح کی نماز کو پڑھو البتہ صبح کی نماز کے لیے ٹائم کافی ہو تو اگر وہ قضا ہونے کے خطرہ ہو تو پھر پہلے وعد کی نماز کو پڑھو اس کے بعد قضا والی نماز کو بعد میں پڑھو یہ ایک حکم بائن ہوگی آپ کے پاس پھر حرماتے ہیں والا یا واجب واجبنی اطرتی وہ ترتیب سے پڑھنا فی الواویتی فو شدہ نمازوں میں ترتیب شردنی ہے مثلاً ایک بندے کا جو ہے زور اور عاصر دونوں نماز قزا ہو گیا معرف کی بات اس نے پڑھنا ہے تو اس میں اب عرب کے بات پڑھنا ہے عشا کی بات پڑھنا ہے تو اس میں ترتیب شردنی عام حالت میں تو حکم یہی تھا وہ اپنے اندر پڑھیں تو زور کو پہلے پڑھنا عصر کو بعد میں پڑھنا اب اس کے دونوں نماز قازا ہو گئی تو اس کی مرضی ہے کہ وہ عاصر کو پہلے پڑھیں یا زور کو پہلے پڑھیں اس طرح مارغ دونوں قضا ہوں گیا کسی کو صبح کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں صبح کی نماز سے پہلے پڑھ رہے ہیں یہاں پر بھی پھر اس پر ترتیب واجب نے وہاں عیشہ کو پہلے پڑھیں مارے کو بعد میں پڑھیں یا مارے کو پہلے عیشہ کے بعد پڑھیں قضا ہونے کے بعد پھر قزا کی نمازوں میں ترتیب شرط نہیں ہے لیکن پڑھنا ہر صورت میں آپ نے پڑھنا ہے نمازیں قضا ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو قیامت میں ہم سے نماز چھوٹے گی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح حدیث میں آتا ہے فرماتے ہیں آپ کو وہ قضا شدہ نمازیں کہ ایسے جگہ پر آپ کو پڑھنے کا حکم ہوگا وہ جو ہے اگر پتھر ہوگا تو بھی آگ کا پتھر ہوگا ورنہ لوہے کا سلیٹ ہوگا تختہ ہوگا وہ آگ کا ہوگا فرماتے ہیں وہ جاں ہوگا سزا یہ ہوگی اس جاں نماز پہ جو آگ کے جو لوہے کا گرم لوہے کا جو ہے گرم کیے ہوئے تختے پر نماز پڑھنے کا حکم ہوگا سرخ تختے پر لوہے سے گرم کیا ہوا تو انسان کیسے نماز پڑھ سکیں کہ میرے رضا گرام انسان کے کی پاس کیسے طاقت ہے کیا وہ لوہے کے اوپر پاؤں رکھیں اور اس کے اوپر نماز پڑھیں لہٰذا ابھی وقت ہے ہم نرم نرم جا نماز پر نماز پڑھیں پزا ہو چکا ہو تو بھی اس کو یہاں دنیا میں پڑھیں تو ہمارے حل لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے مغفرہ شامل حال ہوگا اس کی بخشیں شامل حال ہوگا قیامت میں رکھیں گے تو ہمارے اوپر بہت باری ہوگا وہاں جو ہے بہت مشکل ہوگا جس طرح کو نیاتوں میں انہیں نماز پڑھنے کا حکم ہوگا جنہوں نے دنیا میں تاریخ و صلاح لیکن وہ نہیں پڑھ پائیں گے کیسے پڑھ پائیں گے کیونکہ وہ لوہے کی تختے پر نماز وہ بھی گرم جاننا کے ہم کہ گرم کیا ہوا لوہے کے تختے پر ہم نماز کیسے پڑھ پائیں گے اللہ ہم کو نماز پڑھنے کو لیکن نماز نہیں پڑھ پائیں گے جو لوگ تاریخ الصلاح ہے مسلسل نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اذان کے مرانی نماز جو ہے مسلمان اور کافر کا جو ہے نشانی یہی ہے یہ کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں کافر نماز نہیں پڑھتے ہیں مسلمان کو نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہاں انسان انہیں نہ آتے کبھی بیمار کوئی سو مشکلات پیش آتے ہیں تو قضا کے طور پر بھی اس نے ہر صورت میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے آگے فرماتے ہیں واج چونکہ اس میں ترتیب واجبنی والا یجو واجبن ترتیب و واجب, واجب فوشدہ نمازوں میں ترتیب نہیں ہے اسی وجہ سے وہ یجوز و جائز کہ آپ قضا کے طور پر پڑھیں صلاح النہار دن کی نماز کو جیسے صبح کی نماز و راس کی نماز کو پھر لیل رات میں پڑھ سکتے ہیں وہ صلاط اللیل مارو عیشا کے رات کی نماز جیسے مارو عیشاء کی نماز کو جب قضا ہو جائیں پھر نہارے دن کو پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے اس میں ترتیجوں کی شرنی لہٰذا دن کی نمازیں رات کو رات کی نمازیں دن کو قضا پڑھ سکتے ہیں وقدم اور ساتھ ہی آپ مقدم کر سکتے ہیں کلوا دیتے ہیں منہ منہا اللہ عراء ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر مقدم بھی کر سکتے ہیں وہی جو میں نے آپ سے پہلے کہا زور اور عاصر میں ویسے تعمیر عاصر ٹیم پہ تو ادا کے ساتھ پڑھیں تو زور پہلے آشر بعد میں لیکن قضا ہونے کے بعد آپ جو ہے زہر کو پہلے ظہور کو بعد میں عاصر کو پہلے پڑھ سکتے ہیں مگر ایک آدمی کے پورا ایک مہینے کی نعمات قضا ہے تو وہ ایک, ایک دن کر کے پڑھنے بھی چاہے تو پڑھ سکتے ہیں یا وہ جو ہے پہلے صبح کی ساری نمازوں کو پڑھ لیا پھر ظہر کی ساری نمازوں کو پڑھ لیا پھر عشر کی ساری نمازوں کو ایک مہینے کا پڑھ لیا پھر مغرب کی ساری نمازوں کو پڑھ لیا پھر عیشا کی نمازوں کو, کی نمازوں کو اس طریقے سے بھی پڑھ جیسے اس کے لیے میسر ہو وہتا اچھا اچھا ہاں جی اور پھر آگے فرماتے ہیں جو مردوں کے لیے خواتین کو تو نہیں مردوں کے لیے صبح یہ دو رگت میں الحمد اللہ آواز سے پڑھنے کا حکم ہے اور اس طرح مارے بھی ایشا کی پہلے دو رگھتوں کے جو ہے الحمد آواز سے پڑھنے کا حکم ہے جہر سے پڑھنے کا حکم ہے اس کو اگر اس نے قضا جب ہونے کے سر میں آواز سے نہ پڑھیں تو کوئی حرض نہیں وہ المتا شرح اور جہر سے نہ پڑھیں پھر جہریت ان نمازوں میں جو آواز سے پڑھی جاتی تھی اور فائدہ تھے اور آپ سے بہت ہو گیا قضا ہو گیا اس کو جو ہے دوبارہ اس اس نماز کو آواز سے نہ پڑھیں تو لاباسب ہی کوئی ہر چنی ہے آپ جو ہے اس کو خاموشی سے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اب قضا ہو گئی ادا سے ہاں آواز سے پڑھنا ادا کی صورت میں تھا اب آپ ادا نہیں وقت کے اندر نہیں پڑھا خزا ہوا تو اس میں آپ آواز سے پڑھنے چاہیے آواز سے پڑھیں نہیں پڑھنے چاہیے کا خاموشی سے پڑھیں البتہ خواتین کے لیے تو ہمیشہ خاموشی سے پڑھنے کا حکم ہے خواہ ادا ہو خواہ خزا ہو ہاں صرف ایک شور میں آواز سے پڑھنے کی اجازت ہے یہ تین نمازیں صبح کی دو رقط معروشہ کی دو دورقت پہلی کہ اگر ایک خاتون دوسرے خواتین کے لیے امامت کریں تو امامت کریں تو وہ یہ نمازیں جس رمت آواز سے پڑھتی ہیں وہ خاتون امام بھی آواز سے پڑھے گی ورنہ جو ہے خواتین ساری نمازوں کو ہم سے پڑھیں گے آواز سے نہیں پڑھیں گے تو یہ قضا کی مختلف صورتیں ختم ہو ہاں جی لیکن اہم چیز جو ہم نے خیال رکھنا کوشش یہ کرنے ہرگز قضاء نہ ہو جائے اس قضا کی بحث کو سابقہ بحثوں کو آپ نے پڑھنے کے بعد میرے خانہ نگرامی خواتین کے لیے نمازیں قضا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ آپ کے لیے جو معنی تکلیف ہے اس میں اگر آپ وہ نماز کو وقت پر پڑھتے رہیں اول وقت میں ہمیشہ پڑھتے رہیں تو آپ کی کوئی نماز قزا نہیں ہوگا اگر اول وقت میں آپ پڑھنے کی عادت نہ کریں تو اس وقت میں شریع ازور پیش آئے گا معنی تکلیف شروع ہو جائیں گے پھر آپ نماز کو وقت پر نہیں پڑھ پائیں گے تو جو نماز وقت گزارنے کے بعد آپ نے اب نہیں پڑھ سکا وہ ساری نمازیں آپ کو قازا کرتے رہنا پڑے گا بار بار اس لیے ہمارے عام اور ہمیں خواتین کو یا ضروری کام مشکلات کی وجہ سے وقت پر پڑھنے کی عادت کم ہو جاتے ہیں لیکن میرت سفارش ہے کہ آپ لوگ وقت پر نماز پڑھتے رہیں ہاں خصوصاً زور کا اول وقت میں پڑھتے رہیں اور اسی طرح باقی صبح کو اسمال ویشا کو تاکہ کوئی نماز آپ کا قازہ نہ ہو جائے کیونکہ نمازوں کا قازہ پڑھنے انسان بھی بہت بوش ہو جاتا ہے بور ہو جاتا ہے پھر نہ نہیں پڑھنے کے سر میں قیامت ہمارا مشکل میں پڑ جاتا ہے لہٰذا ہم نمازوں کو وقت پر پڑھیں اور نمازوں کو قاضہ ہونے سے بچیں بر وقت پڑھیں تو آج کے دس میں اسی پر اتفاق کروں گا اور کل سے آزان کی بات آ گئی ان اللہ آج ایک مختصر دراز دن اللہ آپ سب کو سلما رکھیں اور ہمیں دین کو سمجھ کر جان کر پہچان کر اس کے مسائل کو اور عمل کرنے کا اللہ ہم سب کو توحفے عطا فرمائے اور اللہ کی بے نہا رحمتیں میرے اس قوم کی تمام بیٹیوں پر نازل ہو فرما اور آپ سب کے نیک تمنا کو نیک خواہشات کو پورا فرما اور آپ سب کو حیا کے عظیم میں چادر سے کو پہنے رہنے کی ہمیشہ عطا فرما آمین عرب العالمی